السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگل سے ایک کہانی عنوان ہے مقدس گڑھا اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے وقار محسن نے یوں تو جنگل کے جانوروں میں سب سے چالاک اور شاطر بھی لومڑی تھی لیکن اپنی ذہانت اور پھرتی کی وجہ سے جو جو ہرن کو سب سے عقلمند سمجھا جاتا تھا وہ کمزور تھا مگر سب سے چالاک جنگل کے سبھی جانور اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آتے تھے ایک دن بارش کے بعد جب جنگل کا چپا چپا بھیگا ہوا تھا درختوں کے پتوں سے گزرتی ہوئی ہوا بارش کے قطروں کو موتیوں کی طرح بکھیر رہی تھی جگہ جگہ گڑھوں میں چھوٹے چھوٹے تالاب سے بن گئے تھے جو جو سبز گھاس پر کلانچیں مارتا گنگناتا جا رہا تھا وہ پہاڑ کے گلے میں ہار کی طرح پڑی ہوئی دھنک کو دیکھنے میں ایسا کھویا ہوا تھا کہ اس نے درخت کے نیچے پڑے چکنے کیلے کے پتے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا پتے پر پیر پڑتے ہی وہ پھسلتا ہوا چونے کے گڑھے میں جا گرا گڑھے میں گرتے ہی چونے کے پانی سے اس کی کھال میں جلن ہونے لگی ساتھ ہی بے شمار مینڈکوں نے اس کے کانوں کے گرد جمع ہو کر ٹرانا شروع کر دیا ٹر، ٹر، ٹر. اس نے اپنے کھر سے سر کھجا کر اس مشکل سے نکلنے کی ترکیب سوچنا شروع کر دی جلد ہی اس کے شاطر چالاک ذہن نے ترکیب سوچ لی اس نے چلانا شروع کر دیا ارے کوئی ہے سنو سنو ایک اہم خبر ادھر سے گیزر جھگڑالو گزر رہا تھا شور سن کر وہ اس طرف آیا اور گڑے میں جانک کر پوچھا کیوں میہ کیوں گدھے کی طرح رنگ رہے ہو کیا قیامت جو جو نے کیلے کا پتہ اس طرح سامنے رکھا ہوا تھا جیسے کچھ پڑھا ہو گیدر کی آواز سن کر اس نے کہا ارے جاہل گیدر مجھے نہیں جاندے میں افلاتون کا شاگرد رستوں ہوں میرے استاد کی مشہور کتاب کے اس صفحے پر لکھا ہے کہ آج دنیا تباہ ہو جائے گی صرف وہ بچ جائے گا جو اس مقدس گڑے میں پناہ لے گا <laughs> اچھا بھائی پھر تو مجھے بھی اس پناہ گاہ میں جگہ دے دو ابھی میں جوان ہوں اور زندگی کا لطف اٹھانا چاہتا ہوں گیدڑ نے دانت نکال کر درخواست کی اچھا آ جاؤ لیکن اس بات کا خیال رکھنا اگر تم نے یہاں چھینک دیا تو اس گڑے کا پانی زہر بن جائے گا اور ہم سب ختم ہو جائیں گے گیدڑ نے کان پکڑ کر اس قسم کی حرکت نہ کرنے کا یقین دلایا اور اندر کوت پڑا ہرن نے پھر وہی دہائی دینا شروع کر دی ارے کوئی ہے سنو سنو ایک اہم خبر اور جب ایک شیر ادھر سے گزرا تو ہرن کی آواز سن کر گڑھے کے دھانے پر آ کر دھاڑا مو, کیوں آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے کیا قیامت آ حضور قیامت نہیں آئی آنے والی ہے میرے استاد کی اس کتاب میں لکھا ہے کہ آج دنیا فنا ہونے والی ہے صرف وہ بچ پائے گا جو اس گھڑے میں پناہ لے گا یہ سن کر شیر بھی غڑپ سے گڑھے میں کود پڑا ہرن نے گھگیا کر کہا سرکار آپ آ تو گئے لیکن مہربانی فرما کر چھینکنے کی زحمت نہ کیجیے گا ورنہ بقول میرے استاد کے اس گڑھے کا پانی زہر آلود ہو جائے گا شیر کوئی سنتے ہی چھینک آنا شروع ہو گئی لیکن اس نے برداشت کیا اور ضبط سے کام لیا کچھ دیر بعد شریر خرگوش ڈوڑو ادھر سے پھدکتا ہوا گزرا اور گڑے کے دھانے پر آ کر بولا ارے بھائی ہو اتنے سہانے موسم میں آپ حضرات اس تنگ و تاریخ گڑھے میں کیا کر رہے ہیں آئیے ارہر کے کھیت میں سب جانور آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں شیر گرجا خاموش رہو احمد تم لوگ آنکھ مچولی کھیل رہے ہو ابھی کچھ دیر میں دنیا تباہ ہونے والی ہے صرف اس گڑھے مکین ہی بچ پائیں گے یہ سن کر خرگوش بھی اندر آنے کے لیے مچلنے لگا ہرن نے کہا میاں ڈوڈو تمہاری سرخ ناک سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم زکام ابتلا ہو تم ضرور چینو گے تمہارے چینکنے سے یہ پانی زہر بن جائے گا اور ہم سب انتقال کر جائیں گے نے کان پکڑ کر برائے کرم مجھے بھی اس پناہ گاہ میں جگہ دے دو یوں خرگوش بھی اندر کودایا ابھی اس پناہ گاہ میں یہ جانور آنے والے طوفان کا انتظار کر رہے تھے کہ کونے سے چینک کی ہلکی سی آواز گونجی اچھو کونے یہ نالک سب جانور چیخے یہ عظیم فلوسفر کے نالائق شاگرد ہرن کی حرکت ہے کسی نے کہا شیر دھاڑا یہ ہم سب کو مروائے گا پھینکوں اسے باہر سب جانوروں نے مل کر ہرن کو ڈنڈا ڈولی کر کے باہر پھینک دیا ہرن مسکراتا ہوا کلانچے مارتا جھاڑیوں کے پیچھے غائب ہو گیا جب چونے کے پانی سے گڑھے میں چھپے جانوروں کی کھال گلنا شروع ہوئی تو سب چلائے دیکھا اس نالائے کرن کے چھینکنے سے اس گڑے کا پانی زہر آلود ہو گیا ہے اب ہم نہیں بچ سکتے اور پھر کیا ہوا یہ نہیں لکھا اس کہانی میں اتنی کہانی ختم ہے کل آئیں گے ان ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجئے اللہ حافظ